الحم الصرحمن الرحم الحمد علیہ وحمد السلام علیکم و اللہ و رکاۃََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اور تمام ہمارا سلسلہ درس كتاب دعو و شريمي سے درس نمبر ايک اور اوراد حمسہ کا درس نمبر چھتى سالوں کے وارخانوں تک پہنچا رہا ہوں اور اس کے دس میں صبح کی جو مخصوص دعا ہے صبح کے ٹیم پہ دعا تو سے پہلے پڑی جانے والی مخصوص دعا جو ہے مختصر دعا اس کا مختصر ترجمہ علو کے وارکانہ تک پہنچا رہا ہوں دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مفت نابل خیر وقتمل نابل خیر وج الباقب مورناخیر توفن مسلمین والن برحمت گاہر یا الرحم الحم صلی اللہ علیہ محمد وََ محمد یہ مبارک دعا ہے اس میں پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے دن کے ابتداء میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں جی ہر قسم کی بلائی کا دن کے افتتاح خیر کے ساتھ اور اختتام خیر کے ساتھ اور تمام کام جو ہم جن کو کریں گے ان سب کا انجام بھی خیر کے ساتھ ہونے کا پھر دنیا سے اللہ تعالیٰ اگر اٹھا لیں جب بھی اٹھا لیں تو مس ایک مسلم سچے مسلمان کی حالت میں اٹھانے کی دعا اور جب یہاں سے اٹھا کے اس کے عالم میں پہنچائیں گے عالم عہرت میں تو اللہ کے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ملحق اور ان کے زمرے میں شامل ہونے کی دعا جو ہے اس مبارک دعا کے اندر ہے عظہ نگر اور یقیناً ان میں سے ہر ایک ہماری زندگی میں اچھائیاں لانے میں زندگی کو خیر و سلامتی کے ساتھ گزارنے میں اور اس دنیا میں بھی ہم ہوشہار رہنے میں اور ہمارے کام جو ہے نتیجہ خیز اور نجیہ خیر دینے میں اور کل قیامت میں بھی ہمارے نجات اور فلاح کے لیے دعا اللہ تعالیٰ اس دعا کے ایک, ایک پیراگراف اگر قبول ہو جائے تو ہماری دنیا بھی شعادت من اور آخرت بھی سعادت من ہے اجانگر امی دعا کوئی بھی دعا پڑھیں تو پوری ایمان مفہوم کو سمجھ کر اپنی ضرورت سمجھ کر ہاں جی اپنی دنیا آخرت کے مشکلات کو درخ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے مانگیں گے تو اس اللہ کا وعدہ ہے ات استجب سجب لکم بندہ تم مجھے پکارو تو میرے درگاہ میں دعا کر میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے زینگرہ تو لہذا جو ہے اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کون ہے امن اصد من اللہ قلعہ ومن اسد من اللہ حدیثہ لہذا اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا کلام بھرمانے والا کوئی کائنات میں کوئی, کوئی موجود نہیں ہے لہذا جو ہے ہمیں ان دعاؤں کو خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں برکت دے گا اور ہمارے انجام بخیر ہوگا تو دعا کے مختلف حصوں کی مختصر تجمے یہ ہے اللہ اللہ مفتا بالخیر اللہ اے اللہ افتح فتح یافتہ بھی زبان میں کھولنے کے معنی میں ہے ہاں جی کھول دے اے اللہ کھول دے ہمارے لیے اللہ مفتا لنا بالخیر یعنی اے اللہ ہمیں خیر کے معنی والوں کو کئی دفعہ کر چکا ہوں خیر کے معنی ہر طرح کی بلائی ہاں جی ہر طرح کی بلائی مال و دولت فائدہ مند چیز تو اے اللہ ہمیں جو ہے خیر کے ساتھ اے اللہ ہمارے لئے خیر کے ہر دروازے کھول دے اللہ مفت لنا بالخیر اے اللہ ہمارے لیے ہر قسم کے بلائی کے دروازے کھول دے ہاں جی ہر قسم کے خیر و برکت کے دروازے کھول دے ہمارے دن کی جب ابتدا ہو رہا ہے تو وہ خیر کے ساتھ ہو جائے دن کی جب ابتدا ہو تو وہ بلائی کے ساتھ ہو اللہ ہمارے دن کی ابتدا بلائی کے ساتھ ہو تو اے اللہ اللہ مفتا بالخیر اے اللہ اس دن کو ہمارے لیے اس کی ابتدا کیجئے، اس دن کو ہمارے لیے ہاں کے جی ساتھ ہر طرح کے بلائی کے ساتھ ہر طرح کی بلائی کے ساتھ ہر طرح کی خیر و برکت کے ساتھ اس دن کی ابتتاح کیجئے، ابتدا کیجئے، وقتم لینا بالخیر اے اللہ اور اس دن کے اور ہماری زندگی کے جس طرح ابتدا خیر کے ساتھ ہو اس کے اختتام بھی خیر کے ساتھ ہو وقتم لینا ہاں جی خاتمۂ یکتم کسی بھی کام کے انجام اچھا ہونا اچھا انجام ہونا خاتمہ تک پہنچنا پورا کرنا ہاں جی اس معنی میں لکھا ہے تو وقتم لنا اے اللہ ہاں جی ہمارے بالخیر ہمارے تمام کاموں کا انجام جو ہے خیر کے ساتھ ختم ہو ہاں ہماری زندگی کا اختتام خیر کے ساتھ ہو ہماری شب و کا اختتام خیر کے ساتھ ہو ہمارے ہر کام کا اختتام خیر کے ساتھ ہو وقت ملانا بالخیر اللہ ختم فرما اختتام فرما خیر کے ساتھ کیا چیز کون سی چیز, چیز خیر کے ساتھ اختتام بھرما اور وہ ساری چیزوں کا نام اس میں نہیں لیا اس کے مطلب یعنی ہر چیز اے اللہ ہماری ہر چیز کو ہماری ہمارے ہر کام زندگی کے ہر پہلو میں اللہ ہے کو خیر کے ساتھ اختتام کرنا وقت میں لینا بالخیر اذن گرامی خاتمہ جس ابتدا خیر کے ساتھ ہماری زندگی کا صبح شام کا ابتدا خیر کے ساتھ ہونا جتنی اہمیت رکھتا ہے اس سے زیادہ جو اسے اختتام بالخیر ہونا اہمیت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہمیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں زندگی کے ابتداء میں اچھے ہوتے ہیں لیکن مرتے ہوئے برا ہو کر بعض لوگ تو خدا کے کچھ آزمائش آدمی پن وزقوف اور کا مرتقب ہوگا تو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے جا رہے ہیں اس کو اللہ کے سامنے جانے کا جو ہے وہ رکھتا ہے اتنی فیس کو ہجور میں غرہ رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا ہے تو یہ آدمی انجام بخیر نہیں ہوا اس کے لیے عذاف ہے اس کے لیے آخر ٹھیک نہیں اس کے لیے قیامت اس کے لیے تک لیپتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ابتدائی زندگی میں کچھ گڑبڑ ہے کچھ خطائیں ہیں گناہ ہیں لیکن پھر وہ توب طائف ہو جاتے ہیں اور سچے مسلمان بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے خاتمہ بالخیر ہو جاتے ہیں ان کے بخشش کے بہت زیادہ عمود ہیں لیکن وہ خوش نصیب لوگ جس طرح دعا میں اللہ معطح النا بالخیر لنا حتملان اے اللہ ہمارے ہمیں خیر کے ساتھ افتتاح اور ما خیر کے ساتھ اختتام اس دعا میں جو ہے دن کی افتتاح خیر کے ساتھ دن کے اختتام خیر کے ساتھ یہ بھی مراد ہے ہماری زندگی کے ابتدا خیر کے ساتھ زندگی کے اختتام خیر کے رات ہاں ہماری ہر کام کے جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں دن سب میں ہر کام کے خیر بھی ابتداء خیر کے ساتھ اختتام خیر کے ساتھ تو وہ کام نتیجہ خیر خیز ہونے اگر شروع میں گڑبڑ ہوا آخر میں اختتام ہو تو ابھی اس میں کچھ نقش رہ گیا ہاں اور اگر شروع میں خراب تھا بعد میں اچھا ہوتا ہو تو بھی تھوڑا سا اچھائی آگے لیں کچھ گھر کے لیں شروع بھی خیر آخر بھی خیر ابتدا بھی خیر اختتام بھی خیر تو یہ آدمی خوش نصیب انسان ہے لہذا اور خیر اور بلائی ہمیں دینا نیک کاموں کے توفیق دینا اچھے کام توفیق صرف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہی اللہ جو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے وہی اللہ جو ہمارے کاموں کے کا اندر اصلاح پیدا فرماتا ہے ہمارے ہر کام اور میں بلائی اور خیر عطا کرنے والا صرف وہی پاک ذات ہے لہٰذا اسی کی درگاہ میں آپ ہر صبح کے وقت دن کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ سے اس دن کے ابتداء خیر کے ساتھ اختتام بے خیر کے ساتھ اس طرح زندگی کی ابتداء بے خیر کے ساتھ اختتام بے خیر کے ساتھ زندگی ابتداء اور دن کے ابتداء بھی ہر چیز میں خیر کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور ہر چیز میں اختتام بھی خیر اور بلائی کے ساتھ ہونے کے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دعا کرتے ہیں وہ لنا بالخیر اے اللہ ہمارے تمام کاموں کے انجام خیر کے ساتھ ہو بلائی کے ساتھ ہو نفابش ہو فائدہ مند ہو مانجے دنیاوی مال کے پیچھے جو قصب حلال کے نکلتے ہیں اللہ ہمارے اس کے جو اختتام بالخیر ہو ہمیں جو ہے جس مقصد کے نام گھر سے نکلے ہیں قصب و کمائی کے لیے بچوں کو پالنے زندگی کی ضروریات پر راش کے لیے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانا نہ پڑے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو حاصل کریں جس مقصد کے نام گھر سے نکلتے ہیں پھر فرماتے ہیں وج الاواقب عمور بلخر وج الجالج القرار دینا اے اللہ قرار دے اواقب عموراً ہمارے تمام اواقب انجام نتیجہ ہاں جی ہر کام کے جو ہے انجام اور نتیجہ اے اللہ اواقب عموراً امور امر کام معاملات کون سے معاملات تمام معاملات اے اللہ قرار دے ہمارے تمام معاملات کا انجام ال خیر کے ساتھ ہو بلائی کے ساتھ ہو ہاں جی اللہ واقب عموراً اللہ ہمارے تمام معاملات دنیاوی معاملات ہو اخروی معاملات ہو گھر سے متعلق معاملات ہے قوم و مذہب و ملت سے متعلق معاملات ہے جی اور ہماری زندگی کے ہر شعبوں سے مربوط معاملات کے اللہ انجام بخیر ہو کیونکہ اس میں بھی وہی واقعہ بالخیر اور جامع تر الفاظ میں بیان فرمایا کہ وج اللہ قرار دے اواقف و انجام امور ہمارے زندگی کے تمام کاموں کے تمام معاملات کے تمام چیزوں کے امور تمام امور کے انجام جو ہے نتیجہ علاخیر خیر کے ساتھ ہو تمام عمر کے نتیجہ خیر کے ساتھ ہو یہ بہت بڑی جام ہے دعائزہ نگرامی ورنہ بس اوقات ہم کام کرتے ہیں انجام خراب ہو جاتا ہے بگڑ جاتے ہیں اس کام میں ہاں وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتے لہذا اللہ تعالیٰ ہی کیونکہ ہمارے تمام کاموں کو نتیجہ خیز بنانا تمام کاموں کو جس مقصد کے لاب نے کیا ہے وہ ہر مقصد اس سے بہتر اچھا مقصد حاصل ہونا ہاں ہماری زندگی کی جو ہے جو دنیا میں ہم اللہ کی عبادت و بندی گرسا ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو لہٰذا بہت جامع دعا اللہ الاقب و مرن اللہ ہمارے تمام کام کا کے تمام معاملات کا انجام خیر اور بلائے کے ساتھ ہو پھر آخر میں اللہ جب یہ تو دنیا ہے ہاں جی اللہ ہمارے دن کی زندگی ابتداء خیر کے ساتھ ہو ہمارے دن اور زندگی کی انتہا خیر کے ساتھ ہو ہمارے تمام کاموں کا انجام بھی خیر کے ساتھ ہو پھر جب وہ توافنا اے اللہ جب ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے توفہ وفا وفی پورا پورا اٹھانے کے معنیٰ جی تجمہ لکھا ہے توفع وسطی ہوا پورا وصول کرنا وصول کرنا پورا کرنا اس معنی لیا ہے تو یہاں مانا کیا بنے گا توافنا مسلمین کہ اے اللہ جو ہے اے اللہ ہمیں پورا پورا مسلمان اور اسلام کی حالت میں اٹھا لے اور موت دے دے یعنی ہمیں اس دنیا سے جب ہم جا رہے ہوں قبض روح ہو رہا تو اسے تو اے اللہ ہمیں مسلمان کی صورت میں اور ایک سچے مسلمان کے صورت میں سو فیصد سچے مسلمان کی صورت میں موت دے اور اسلام پر مکمل عمل پہ رہ کر اے اللہ ہمیں موت دے یعنی اسلام کے حالت میں کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا والا <مُسلمون> تم نہ اللہ عوان تو مسلمان تم ہرگست نہیں ماننا مگر اسلام کے حالت میں تو اسی دعا کے اسی قرآن کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ہرگز نہیں ماننا مگر مسلمان کے حالت میں اسی چیز کا ہم یہاں پر اس دعا میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ تیرے دست قدرت میں ہے لہذا ہمیں موت دے اس حالت میں کہ ہم مسلمان کے حالت میں ہو تیرے درگاہ میں سر تسلیم خم رہ کر متی اور حرمان بردار رہ کر ہماری زندگی کے ہر ہر لمحہ تیری ہر ہر فرمان پہ لبے کہتے ہوئے ہاں جی اور متی اور فرمان رہ کر اللہ تعالیٰ کے سر تسلیم خم رہ کر رہتے ہوئے اسی حالت میں سر تسلیم کی حالت میں اللہ میں دنیا سے اٹھا دے کیونکہ بہت سے لوگ آخر میں منحرک ہو کے دنیا سے چلے جاتے ہیں گمراہ ہو کے چلے جاتے ہیں اللہ پیغمبر کا انکار کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان, ان کا انجام بخیر نہیں ہے ان کے آخر خراب ہے ہاں جی لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں جس طرح اللہ نے خود بھی فرمایا تم ہرگز نہ من وال موت اللّہ و تم مسلمون لوگوں ہرگز نہیں منے مگر اسلام کی حالت میں اسی چیز کا اللہ نے حکم فرما اس کے ہم اللہ ہی سے توفیق ماتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمان کے موت دے دے تیرا موتی اور بندار بندے کی حیثیت میں رہ کر ہمیں دنیا سے اٹھا لیں جب ہمیں اٹھا دیں گے والحقن بن الحقاع الحق عربی زبان میں کسی کے ساتھ جو ہے شامل کرنے کے معنی میں نتی کرنا منسلک کرنا شامل کرنا ہاں جی ملانا یہ سارے معنوں میں آتا ہے تو یہاں پر جو ہے شامل کرنا ملانا منسلک کرنا ان معنوں میں زیادہ مناسب ہے والحکن اللہ ہمیں شامل کر دے ہاں جی ہمیں ملحق کر دے ہمیں شامل کر دے کن کے ساتھ صالحین کے ساتھ صالحین جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ نیک و کار لوگوں کے معنیٰ ہے کیونکہ صالحہ یس یا سلوح یسلوح کا معنی ٹھیک ہونا نیک ہونے کے معنیٰ لکھا ہے صلاحن و صلاحت نیک ہونا ٹھیک ہونا تو یہاں پر مراد کیا ہے بس صالحین یعنی نیک لوگ نیک و کار لوگ اللہ کے مطف مطلب بردار لوگوں کے ساتھ ہمیں ملحق کر دیں کیونکہ اظہن گرامیں انسان جن کے ساتھ رہتا نا اس کے بڑی جو ہے اہمیت رہتے ہیں لہٰذا دعا یہ دنیا میں بھی حرت میں بھی اے اللہ دنیا میں بھی رہیں تو ہم صالحین کے ساتھ رہیں اللہ کے اتاد گزار اور نیک بندوں کے ساتھ رہیں اور دنیا سے چلے جائیں تو بھی ہمیں انہیں صالحین کے ساتھ ملحق کریں تو صالحین کا سب سے داجۂ اول جو ہے اللہ کے پیارے انبیاء علیہ السلام اور محمد علیہ محمد کے عظمیہ اللہ وید علیہ وسلام عظیم اور پھر اولیائی امت اولیائی کرام ہاں جی علمائے ربانی اللہ کے سچے مومن بندے ہاں جی اللہ کے نیک و کار بندے یہ سب جو ہے صالحین کے ذمہ ماتا قرآن انبیاء علیہ السلام کو بھی کا بہت سے امبیائی الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے الاضم انبیاء نے اپنے دعا میں فرمائے والن بالین اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملک کرے اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضرت نوح آدم علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر فرمائے یہ سب ہمارے صالح بندے تھے یہ سب صالحین میں سے تو عظن گرم سے معلوم ہوتا ہے صالحین کا اصل مزداق حقیقی مزاح انبیاء الہی علیہ السلام العظم انبیاء محمد علیہ محمد ہیں تو گویا کہ آپ اس دعا کے ذرے سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اللّہ ہمیں انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے سچے بندے ہیں انبیاء صدقین شہدا صالحین محمد علیہ محمد علیہ السلام کے ساتھ مُلحق ہے تیرے نیک وکار صالح بندے جو دنیا میں جتنے ان کے زمرے میں ہمیں شامل کریں یگنی بات یہ جب آپ صالح بندوں سے محبت کریں گے دل و جان سے ان سے کے اللہ سے دعا کرتے رہیں گے تو دنیا میں بھی آپ انہی کو چاہیں گے تو قیامت کے ہمارا جو آپ جس کو چاہیں گے اسی کے ساتھ آپ نے محشور ہونا ہے پیارے نے فرمایا ہے کہ جو ہے آپ جس سے من حد حشرف ہی زمراتین آپ جس سے بھی محبت کریں گے اسی کے ساتھ محشور کریں گے اللہ کے بندوں سے محبت کریں انہیں کے ساتھ ملحق ہوگا برے لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے محبت کریں گے انہی کے ساتھ معشور ہوگا ہاں جی مانحب امن خاؤ بن جو جس سے محبت کریں گے انہی میں سے من حب امن خوشرف ضمر جو کسی قوم سے محبت انہی کے ساتھ معشور کریں گے لہذا آپ محمد علی محمد سے محبت کریں کے ساتھ معشور گا۔ تو آخر فرما دے اللہ ہمیں صالین ساتھ ملاقات دے بے رحمت گیہ الحمر الرحمین اے رحم کرنے والوں میں سے سبز زیادہ رحم کرنے والے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ کہ ہمارے ان دعاؤں کو قبول کریں کہ اللہ ہمارے دن کی ابتدا بھی خیر کے ساتھ ہو اختتام بے خیر کے ساتھ ہو ہماری تمام کاموں کے انجام بے خیر کے ساتھ ہو ہمیں مسلمان کے موت دے اور صالحین کے ساتھ ملاحت کرے اللہ میرے بھی دعا اللہ ہم سب کے دعا کو اس صبح کے وقت قبول فرما آمین رب